أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إسماء ولهم عذاب مهيم عیسائی کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعداد منافقین کو اور کافروں کو تنبیہ فرمائی ہمارے کافر جو ہیں ان کو ہم نے جو مال و دولت زیادہ دیا ہے اور ان کو جو زندگی دے رکھی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کو زندگی کا ملنا اور ان کو مال و دولت کا اور دنیا کی ہر آسائش کا ملنا ان کے لیے بہتر ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے اللہ و تبارک کو تارا نے ارشاد فرمایا دکھیں ولا یخین کاملی لحم خیر انفسم میں کافر یہ بالکل گمان نہ کریں کہ انما نملی لهم ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے خیر اللہ یہ ان کے لیے بہتر ہے نا, نا, نا, نا, نا, نا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے اگلا تبارک و تعالیٰ نے خود ہی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی کیوں ہے انما لملی اس داد میں ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں آپ دیکھتے نا کتنے سارے لوگ ہیں جو بیچارے کام کے لوگ کیسے جلدی چلے جاتے ہیں اور جو دین دشمن ہے لوگ ان کی عمریں کتنی کتنی لمبی ہوتی ہیں ہے ہی نہیں ایسا رسی ان کی ڈھیلی ہوتی ہے ہر طرح کی انہیں سہولت ہوتی ہے کیا سے کیا کر دیں تو وہ ان کی رسی کے لوگ بعض اوقات اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں جی بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جی دیکھیں کتنی لمبی عمر ہے اور کیسے صحت مند ہیں کیسے یہ ہے وہ ہے لوگ اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشا فرما دیا ماں ہم نے ان کو ڈھیر اس لیے دی رکھے دے دی رکھیے تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں, بڑھ, جائیں بڑھ, جائیں بڑھ جائیں وہ گناہ زیادہ کر رہے ہیں اپنے جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنی ان کی پکڑ سخت ہوگی سمجھائے مسئلہ نہیں آیا قیامت والے دن کریما کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والا جب دن ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پال اس لیے رہا ہے تاکہ قیامت والے دن جو ہے یہ مومنوں کا فدیہ بن جائیں جائیں وہ جہنم چلے اور مومن ان کی جگہ جنت چلے جائیں سبحان اللہ بتائیں, بتائیں, بتائیں. <تصفح> اور اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ صحت السلام کو فرمائے گا کہ, کہ اپنے بچوں کو خود ہی پکڑ کے جو اہل جنت ہے ان کو جنت بھیج دیں جو اہل جہنم ہے کافر ہے ان کو جہنم بھیج دیں ٹھیک <تصفح> ہے نا جی ایک ایک مومن کے بدلے میں کئی کئی کافر جہنم جائیں گے اور اس لیے, لیے آپ کو پتہ ہے دو بندے شیخ مولا فرماتے ہیں کہ دو بندے تھے ایک بندہ وہ تھا جو کئی کے دن بیچارہ بھوکا رہتا تھا اور ایک ملتا وہ تھا جو ایک دن میں پانچ پانچ چھ چھ بار کھاتا تھا ملتا دونوں گرفتار ہو گئے دونوں کسی بات پہ قید ہو گئے اب وہ جو یعنی جس کو کئی کے دن نہیں ملتا تھا کھانا انہوں نے جیل میں ڈالا اور پوچھا نہیں ان کو کھانے کا اور کئی دن بعد جب کھولا جس کو ملتا نہیں تھا وہ زندہ پڑا تھا دوسرا مر گیا تھا اور پتا چلا کھاتا تھا وہ تو تھوڑی مصیبت بھی نہیں جھیل سکتا جسے ملتا نہیں تھا وہ تو جیل سے بھی زندہ باہر نکل آیا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن کی جو سختی ہے نا اللہ تبارک بتانا چاہتا یہی ہے کہ کافر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں جتنی ان کو بھوک لگے گی اتنی تکلیف زیادہ ہوگی حسنًا حسنًا جتنا بندہ نعمت میں پلا ہوگا نا اتنی اسے مصیبت زیادہ مصیبت زیادہ لگتی ہے مسئلہ اسے اتنی مصیبت زیادہ لگتی ہے اسے بڑی بھی مصیبت اور اتنی بڑی آفت آ گئی جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو وہ میں نہیں ٹھیک رہتی میری میں تو پڑا ہوا ہوں جی تھوڑے سے مسئلے پہ جناب ایسے کئی کئی دن تک کام پہ نہیں آئیں گے جناب کام چھوڑ دیں گے پڑے ہوئے کیا جی مجھے تو نظر لگا ہوا تھا نظر لگا ہوا ہے تو کام چھوڑ دیے اتنی چھٹیاں کر لی آپ نے کون سا ایسا تم میں پلے ہو کہ جناب تھوڑے سے مسئلے پہ کام چھوڑ دیے تم نے ہوتا ہی نہیں ہوتا چھٹی مانگ رہے ہوتے ہیں کئی سارے ہوتے ہیں ایسے جن کو جناب ان کے والدین نے بچوں کو بگاڑا ہوتا ہے انہوں نے میرے بیٹے کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے اب ہوا کچھ بھی نہیں اکثر میں کہتا ہوں کہ دو بیماریاں ایسی چھوڑ گئے انگریز منہس تالویلو میں سر درد اور پیٹ درد مزارے مشینیں لگا لے کو پتہ چلے ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہے پتر میں تیرا ہی ابا لگنا لب کے وہاں کتنے بتائیں یہ حساب ہے ایسے پڑے ہو ہوئے پیٹ پکڑ کے پیٹ میں درد ہے جی ایک بچہ چھوٹا سا نا اپنے ابے کو کہنے لگا دل تو کرا تھا اس کا بوتل پینے کو کوک کہنے لگا ابا میرے پیٹ میں نا کوک والا درد ہو رہا ہے وہ سمجھ گیا کوک نالی ٹھیک ہونا اور کسی سے نہیں ہوتی تھی ہمیں ٹینو چھٹی کو نہیں فلاں چھٹی کو نہیں بھائی تو نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو جب بچے کو اس طرح کر کے کیے جانا تو وہ بھی سمجھ ہوتی ہے اسے چھوٹی موٹی بیماری ہماری نہیں سنی جاتی ہے تو بڑی بیماری جو لگ جائے تو وہ خود بھی سمجھ جاتے ہیں میں واقعی اسے تکلیف ہے تو اسے نہیں جانا چاہیے اللہ تبار ایک دوست ہے ہمارے ان کا بچے پڑھتا ہے ہمارے آنا کئی بار صبح کو فون آیا ان کا کہتے ہیں جی میرے بیٹے کو بخار ہے تو آپ نا تھوڑی دیر چھٹی دے دیں میں اسے گولی کھلا کے نا چائے پلا کے ابھی ٹھیک کر کے بھیج رہا ہوں بتائیں بھائی واقعی اس کو بخار ہوتا ہے بچے کو اور اس کا ابا چائے پلائے گا گولی پلایا کھلایا گا اسے ٹھیک کر کے بھیج دے گا جہاں بھی پڑھنے جا تو چھٹی نہیں ہے صحیح بات ہے بڑی خوشی ہوتی ہے یار چلو مفتی عمر خان نہیں میرا میں اللہ کے پاس نا یہاں سے ایک بزرگ پڑھنے کے لیے گئے وہ ایک دن گئے کہ جی ان کو بخار ہے واقعی بخار تو انہیں بیمار سے بہت زیادہ سیدھ نہیں مراد آبادی م... کے پاس مفتی عمر خان نہیں گئے تھے پڑھنے کے ایک دن گئے تو انہوں نے کہا جی بخار ہے انہیں تو وہی رہتے تھے مراد آباد دروازے پہ گئے انہیں کہ بخار ہے واپس آ گیا دوسرے دن گئے انہیں کہ بخار ہے واپس آ گئے تیسرے دن گئے اندر سے مائی صاحب ان کا بخار ہے انہیں بخار ہے مجھے تو نہیں ہے نا لے چلو مجھے میں نے سب کو ہے وہ سید صاحب اٹھ بیٹھے انہوں نے کہا یار میں میرا آخری وقت ہے اور اب طالب علم میرے پاس پڑھنے والا ورنہ تو جیسے بھی کہتے تھے خوش ہوتا تھا یار چلو شکر نے بخار ہویا یہ وقت حقیقت ہوتا ہے بچے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے نا ابھی میں اوپر جا کے ان کو کہہ دوں آج چھٹی ہے میری طبیعت نہیں صحیح آپ ان کی خوشیاں دیکھنا باہر ٹانگے مارتے جائیں گے بول سیدھی کہ یار شکر ہے استاد میں بخار ہے حقیقت بات ہے یہی ہوتا ہے بہرحال یہ نیمتوں کا ملنا جو ہے نا یہ ان کے لیے ڈھیل ہے کن کے لیے کافروں کے لیے ڈھیل ہے یہ ہمارے لوگ احساس کمپنی کے شکار ہو جاتے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے نفسیاتی طور پر سکھایا یہ جو ان کو سارا مل رہا ہے یہ کو اس لیے نہیں مل رہا کہ میں راضی ہوں ان سے میں یہ تو میں ان کو پال رہا ہوں جتنا پلیں گے نا جتنا کھائیں پیئیں گے جتنے ناز و نیم میں پلیں گے اتنی ان کو تکلیف نے پر چیخیں ان کی نکلیں زیادہ میں ان کے بڑھیں گناہ زیادہ ہوں ان کے اس لیے ان کو میں دے رہا ہوں مزے کے بعد دیکھیں اہل ایمان پریشان نہیں ہوتے تھے جو منافقین تھے وہی دیکھ کے جناب گھلتے رہتے تھے وہ جناب وہ کہاں پہنچ گیا ہم یہاں ہمارے ہاں بھی ایک کہاوت ہے نا اگر شریک کا منہ سرخ ہے نا وہ پھل کھا کھا کے تو تم چپیٹے مار کے منہ سرخ کر لو مطلب یہ کہ اگر اسے اللہ تعالی نے مال دیا ہے وہ اچھا کھا رہا ہے تو آپ چوری کرنے پڑے وہ بھی کر لیں آپ کچھ بھی کرنے پڑے آپ کریں اس کا مقابلہ ضرور کر اور تو میں زیادہ بیماری ہوتی ہے اس نے سترہ ہزار پیہ لیا لباس تو میں بھی اسی کنوں تو پھر مزہ بنے نا یہی چیز جو ہمیں لے ڈوبی ہے آج آپ دیکھ لیں امان دریم لباس کہیں کوئی شادی ہوتی نہیں تو بندہ پریشان ہوتا بچارہ ان کے کپڑے کیسے پورے کروں گا؟ مہندی کے علیحدہ فلاحے کے علیحدہ ڈمگاڑے کے علیحدہ وہ جناب بندہ اتنے پریشان ہوتے میں کیا بتاؤں کئی بندوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی شادی آ گئی ہے اب ہمیں تو پیسے سود لے کے جناب کپڑے لینے پڑیں گے اکیلے کپڑے لینے کے لیے سود لینا پڑتا ہے بیٹی کی شادی کر رہا ہے بیٹے کی شادی کر رہا ہے پیسے سود پہ لے کے شادی کر رہا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے مصنون سنت جو ہے نا مبارک سنت ادا ہو رہی ہے یہ کون سی سنت ہے جو حرام کے پیسے سے ادا ہو رہی ہے بھی. اتنا نہ بندہ کرے کہ جناب سنت ادا کر کون سی سنت ہے یار جس کے ادا کرنے کے لیے تمہیں حرام کا سہارا لینا پڑے نوز بل یہ تو ایسے بندہ روزہ رکھے اور افطار جو ہے وہ شراب سے کر لے ہے یا نہیں روزہ رکھا ہے افطار شراب سے کر رہا ہے روزہ رکھا ہے صبح کو اور روٹی جو ہے وہ کسی کی چوری اٹھا کے کھا گیا یہ کون سا روزہ ہوا بھائی سنت تو ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو نا یار سنت ادا کیسے کر رہے ہو تم پیسے لے کے یعنی کہ وہ آکل صاحب اسلام کی جو آکل اسلام کا دیا ہوا طریقہ مبارک ہے نا اس کے مطابق نہیں کرنا ہم نے لوگ کیا کہیں گے لوگ تو کہتے رہتے ہیں لوگ تو اور بھی لوگوں کو تو آپ کا جینا بھی پسند نہیں ہے لوگ تو آپ کے مرنے کی بھی تمنا کرتے ہیں مر بھی جائیں یار آپ زندہ کیوں گھرتے ہیں پھر ہے یا نہیں کتنے لوگوں جو باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں نہیں کرتے کسی کے گھر میں جناب آٹھ دس بچے پیدا ہو جائیں کہتے ہیں جی یہ تو ہر سال نیو برینڈ لے آتا ہے آ رہا ہے لوگ تو اس بات پہ بھی راضی نہیں ہے تیرے پہ بھائی ہے یا نہیں ایسا لوگ تو کسی بات پہ راضی نہیں تو روٹی کھا لے تب بھی کہیں گے بڑا کھاتا ہے یار نہ کھائے پوکھا مرد پھر لوگ راضی نہیں ہوتے وہ ایک جگہ میں گیا بیان کرنے کے لیے تو وہاں انہوں نے کہا جی روٹی پہلے کھائیں گے یا بعد میں میں نے کہا یار میں پہلے کھاؤں یا بعد میں کھاؤں بدنام تو نہیں ہے جب بھی کھلا دیں کہتے ہیں جی وہ کیوں؟ کہا روٹی نہ کھاؤں سی. کہا اگر میں روٹی نہ کھاؤں تو تقریر کر دوں صحیح نہ ہو کہیں گے روٹی بےچارے کھوائی کو نہیں تکریر کتنے سی میں نے کہا پہلے کھاؤں یا بعد میں کھاؤں مولوی تو بےچارا بدنام ہے یا نہیں ایسا تو یہ لوگ تو راضی نہیں ہوتے بھائی تو ہم کیوں نہ رسول اللہ علیہ سات کی سنت کو دیکھیں جس بات پہ حضور راضی ہے ہم حضور کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہے <تصفح> یا نہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق میں عموماً جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے وہ ہم اندر سے خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر کی دلیلیں ہوتی ہیں ہماری اندر کی ہوتے ہوتی ہیں انہیں کو لے کے ہم ڈال لوگوں پہ رہے ہوتے ہیں وہ کام اپنا نکال رہے ہوتے ہیں دل اپنا کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد اور جی دیکھیں انما نملی لهم لیزداد و اسما میں ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں والا ہم عذاب مہین اور ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے عذاب بھی ہے اور ساتھ زلیل کرنے والا بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرمایا ما کان اللہ لیدل المومنین علامہ انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنو جس حال پر تم اب ہو تمہیں اسی حال پر چھوڑے رکھے تبارک مطالعہ خبیث کو پاک سے علیحدہ کر دے گا خبیث کو پاک سے پلید کو پاک سے علیحدہ کر دے گا نجس کو تہارت سے علیحدہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو منافقین صحابہ کلام علی مردوان کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے ابھی تک نمازوں میں بھی آ رہے تھے سارے کام میں منافق شریک ہوتے تھے اللہ تبارک وطالعے <وطالعے> <عرش> یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان پلیدوں کو تمہارے ساتھ لگا رہنے دے تم پاک ہو تمہاری جماعت پاک ہے اللہ تبارک وطالعہ نہیں چاہتا کہ پلید لوگ تمہارے ساتھ لگے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا تم سے علیحدہ کر دے گا جدا کر دے گا اور جدا کرنا کیسا ہے یہ آئے مبارکہ دیکھیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے تمہیں غیب پر اطلاع دے یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں سے ہر ایک کو بتائے عبداللہ بھی منافق ہے فلانا بھی منافق ہے فلانا بھی منافق ہے آپ کو بتائے، آپ کو بتائے آپ کو بتائے سب کو بتائے یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بتائے اور اللہ تبارک کو مطالعہ اگر بتا بھی دے سب کو تو سارے کھڑے ہوئے کہیں گے ہاں بھی تم منافق ہے وہ بھی کہیں گے تجھے غلط اطلاع ملی ابھی میں تو منافق نہیں وہ الزام الزام جو لگائیں گے اس پر منافق ہونے کا وہ الزام بھی تامنی ہوگا وہ الزام تامنی ہوگا آگے سے وہ تقسیم کر دے ہو نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا مجھے منافق کہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ غیب کی اطلاع دیتا ہے لیکن شاہ اپنے سے جسے پسند فرماتا ہے تو رسول اس کے سارے یہاں پہ جو من ہے نا یہ من بیانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام رسولوں کو غیب پر اطلاع دیتا ہے تو عامن اب اللہ و رسول تو مومنو تم ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ جی ونو تب تک فلاک ماجر ناظیم اگر تم مومن ہو اور تم پرہیزگاری پرہیزگار ہو تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اب یہ بات اس میں رہ گئی کہ اللہ تبارک بطالیہ پھر خبیص کو طیب سے علی کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ غیب پر اطلاع تو میں تمہیں دیتا نہیں اپنے حبیب کو تو رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہے ابھی کریم علیہ السلام روزے اول سے جانتے تھے کہ یہ منافع اللہ تعالیٰ نے ہم تو ایمان لائے ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ پر اور آخر ہم تو, مانتے ہیں میں تو مسئلہ نہیں ہے اللہ تبارک وطالیہ نے پہلے بتا دیا ابھی یہ منافق ہے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے رسول اللہ اور بھی آیا کریمہ بہت ساری ہیں جن میں منافقین کی کلی کھلی گئی ہے لیکن شہاب کرام مردوان پر کیسے کھلے گا قائل شام کے بارے میں تو رب نے فرما دیا کہ میں علم غیب دیتا ہوں جسے پسند برناتا ہوں رسول سارے پسندیدہ سارے رسولوں کو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اب علم غیب سے احباب تک پہنچ نہیں سکتا باقی لوگوں پر پہنچ نہیں سکتا تو باقی لوگوں کو اطلاع کیسے ہو اللہ تبارک و نے ارشاد فرمایا باقی لوگوں کو اطلاع میں ایسے دوں گا جیسے عہد میں دی ہے سبحان جیسے میں دی ہے واقعات ڈالوں گا میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات آتے جائیں گے جس اس واقعے کو دیکھ کر منافق ادھر کھڑے ہو جائیں گے مومن ادھر کھڑے ہو جائیں گے جس طرح تم دیکھو میرے حبیب کھڑے ہیں جو لوگ میرے حبیب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سارے مومن ہوں گے جو میرے حبیب سے ہٹ کر دوسری جانب آ جائیں وہ سارے منافق ہوں گے اللہ تعالیٰ میں ایسے واقعات ڈالتا رہوں گا پھر تم پر یہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی تم ان پر الزام بھی رکھو گے تو الزام تعمیر تمہارا بے ہاں بھائی اگر تم مومنو پکے تو سرو جا رہے ہیں تم واپس کیوں آئے تم واپس کیوں آئے یہ بتاؤ ہاں کیسے الزام ہے الزام تام وہ وہ تبارک وطار کرامر شہید ہوئے سیاب کرام کی بولی کون سی ہے جو رسول اللہ کی ہے رسول کی بولی کون سی ہے جو رقت تبارک وطالع کا قرآن کہہ رہا ہے اور منافقین جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا یہ پکڑ کرتے پھرتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں جنت میں عالی مقام دے اعلیٰ وہ راضی ہیں وہ خوش ہیں انہیں مردہ نہ کہو یہ کہہ رہا ہے رہے گئے مارے گئے کیا بنا ہمارے ساتھ تو بتائیں بھائی صرف ایک واقعہ وہ دوبارہ جو ہے اس نے کیسے کھول دیا ہے ان کو ایک تو ساتھ نہیں گئے اوپر سے باتیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشا فرمایا یہ واقعات جو ہے نا واقعات یہی کھوٹے اور کھڑے کی پہچان کرواتے ہیں اگر یہ واقعات نہ یہ تکلیفیں نہ یہ ازمائشیں نہ یہ امتحان نہ ہیں تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں بڑا لیے سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آئے گا جس سے بندے کے چل جائے گا اللہ تبارک بتا رہے یہی بیان فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطلاع تو میں دیتا نہیں تم سب کو غیر پر لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ واقعہ کیسے لاؤں گا تاکہ تمہارے لیے حجت عام ہو جائے تمہارے لیے میرے حبیب کی عزت کی بات آئی کچھ بولا نہیں بولا میں یہ تو منافق تھا یہ کیا تھا منافق تھا یہ ہاں رسول علیہ السلام کی عزت پہ حملہ ہو جائے گا کرنے لگے اور موری کھڑا ہو کے ممبر ماں کی شان بیان کرنے لگے تو سمجھ جاؤ یہ بھی انہی کے ٹولے کا ہے کیونکہ آکل جب عود میں گئے تھے نا منافقین کا تین سو بندہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہا تھا نمازیں نہیں چھوڑی انہوں نے نمازیں پڑھتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارا کچھ کرتے رہے اللہ نے کیا فرمایا میں اب بتایا نا جی مسجد نبی میں کھڑوں کو نماز پڑھنے والا بندہ جس وقت حبیب کریم علیہ السلام میدان عود میں ہوں اس وقت کو کڑوں کو نماز پڑھے تو رفت بار کو تعالیٰ فرمائیے منافک مسجد نبی میں ہو منافق کیوں سے ثابت کیا ہوتا ہے یار مسجد میں کھڑے ہونا بھی ثواب بھی بنتا ہے جب میں حضور راضی ہوں جب حضور راضی ہوں جب آکلیہ صاحب السلام وہاں نہیں ہے جیسے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں جب تک آکلیہ السلام وہاں تھے وہاں رہنا صحابہ کرام کے لیے ضروری تھا جب آکل صاحب وہاں سے ہجرت کر گئے رب تبارک و وطال نے باقی لوگوں پہ بھی وہاں رہنا حرام کر دیا دی وہاں نہیں رہنا اور جتنے لوگ جان بوجھ کر وہاں رہے طاقت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کری ہجرت نہیں کی انہوں نے سارے کے سارے ایمان سے پھر گئے ایمان سے پھر گئے, گئے بولے ایمان پہ نہیں رہے بندے کو یہ سزا ملی انہیں کہ میرے حبیب جب مکہ میں گئے تھے تم کیوں رہے ہو اب بتائیں مکہ کوئی کعبہ مشرف کو چھوٹا مقام ہے اتنا بڑا مطلوب. مقام جب حبیب وہاں نہ رہے نہ رہیں تو لوگوں پہ رہنا بھی وہاں ناجائز ہو جائے جب آکل فتح فرمایا تو پھر آ کے کہ آپ یہاں رہو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اسلام بن گیا وہ ہے اسلام کا کڑا بن گیا اسلام کا شہر بن گیا کیا آپ پھر فراہ اسلام کے ہاتھ میں آ گئی اللہ اکبر کبیرا اللہ تبارک بتا رہی ارشا فرمایا جی مبارکہ دیکھے <تصفح> <تصفح> <تصفح> مبارکہ جو, ہے،, پिछلی میں، پिछلی جو ذکر چل رہا ہے سارا ان کی جان دینے کا تھا کہ جان دینے میں بخیر کرتے ہیں جان بچا کے واپس آ گئے وہ آگے کہتے تھے جی شکر ہے جان نہیں گئی ہماری،, ہماری بچت ہو گئی ہے کیسی چال چلی ہے ہم نے اللہ تبارک تعالی نے ارشا فرما یہ جو ڈھیل ہے نا تمہیں یہ کوئی ڈھیل دائمی نہیں ہے ایک دن تمہاری پکڑ کا آنے والا ہے تمہاری منافقت آپ کب تک چلے گی ایک وقت آئے گا پکڑے جاؤ گے مارے جاؤ گے تم آگے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ جہاد میں دین کے غلبے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے نا مال دینے میں بخیلی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رشاف جیسے ان کی جان ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نا اسی طرح ان کا مال بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ مر گیا تو کس کا یا آپ دیکھے چلتا چلتا چلتا بچوں کے پاس رہے گا جب قیامت مت گی پھر کس کا ہوگا سارے سارے سارے ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے ایک بھی نہیں بچے گا اس کو مالک اور بارے بننے والا اللہ تبارک وطار نے یہاں یہی رشا فرمایا کہ وہ لوگ بھی گمان میں نہ رہیں۔ جو لوگ جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اپنا مال اپنی اپنا فضل عطا فرمایا رفتبارک و تعالیٰ نے اور وہ اس میں بخیر کر رہے ہیں ہوا خیر اللہ ہم کی یہ ان کے لیے بہتر ہے مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہی بہتر ہے کام آئے گا ہمارے کام آئے گا نہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ دیں ہم رسول اللہ علیہ کے دین کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے شامل جو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں نا یہ لوگ یہ سمجھ رہے بہتر ہیں بہتر ہے ان کے لیے بہتر, بہتر ان کے لیے نہیں بل ہوئے یہ کیا ہے شر ہے ان کے لیے آگے نے کیا ارشا فرمایا کی کی اللہ اکبر کبیرہ کبیرا تب ماں باقی قیاما میں یہی مال جو آج اس میں بخیلی کر رہے ہیں یہی مال قیامت والے دن پگھلا کے توک ڈالا جائے گا ان کے گلے میں وہی مال جو آج رب تعلی کے دین کے لیے خرچ نہیں نہ ہوا رب رفتال کے دین کے لیے نہیں نکلا وہی مال قیامت کیا ان, ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اب بتائیں بھی کسی کے گلے میں اکیلی گے گاڑی لٹکا دی جائے تو کیا بنے گا تو جس بندے نے اتنا مال جمع کیا ہے کہ آج اس کو وہ یعنی کہ رب رفتالا کے دین دن کے لیے دینے کی بات ہے تو روپیہ نہ نکلے اس اسے لاکھ روپیہ کمایا اس میں سے دو ہزار تین دے رہا دن کے لیے بتائیں کیا دیا اس نے دین کے لیے پھر خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف یعنی جو جن کو رب رفتالا نے فتنہ کہا ہے اس کے لیے اس کے بیٹے, بیٹے اس کی اولاد ان کے لیے تو رکھ ہوں رقت بارک مطالعہ جس نے دیا ہے اس کے دین کے لیے ہاتھ کانپتے وہ جناب چار پانچ سو روپئے نکال کے دے رہا ہوں بتائیں بھائی یہ بھی کچھ دینا یار بتائیں بندہ اپنے منہ کو دیکھے رقت بارک سے مانگے تو کروڑوں مانگے رقط بارک جب مانگے میرے دین کے لیے دے دو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جناب عجیب نظام ہے یار ہے یا نہیں ایسا جب رب تبارک و تعالیٰ سے کروڑوں مانگتے ہیں یار کم از کم لاکھوں دے بارک و تعالیٰ کے نام پر اس اس کے کے کے کے دین دین لیے غلبے کے لیے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مبارکہ کیا ہے اللہ اکبر ویسا کور بابا خرید بھی عمل کیا ہار بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گا اب اٹھائے پھر جیسے آ سامنے شاہ فرمائے کسی بندے نے کسی کی ایک بحث زمین دبا لی ایک بلحت زمین کسی کے دبا لی تو قیامت کیا دن وہی زمین ساتوں زمینوں تک ساری نکال کے نا اتنا ٹکڑا اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا اب جیسے لوگوں کے مرلے نہیں پوری کنالیں دبائی ہوئی ہیں پورے ایکڑ دبائے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا کیا جواب دیں گے رب تبارک و تعالی کو, اللہ کو اللہ تبارک نے ارشا فرمائے دیکھیں اب انہیں بتایا جا رہا ہے بلی اللہ میں زمین اور آسمان کی میراث ہے ہی اللہ کے لیے یہ میراث اللہ کی ہے مالک تو اللہ تعالیٰ میرا مطلب مالک، مالک, مالک مالک تو اللہ تبارک بتا رہا ہے نا تو ہمیں پھر آخر تو ان کی ملکیت ختم ہونی ہے ان کی ملکیت تو وقتی طور پر ہے وہ بھی رب رب تبارک و کی عطا سے سے ہے ہے ہم اللہ من فضل ہے۔ رب اپنے اپنے فضل نے اپنے ان کو تو میں ایک دن سارے مر جائیں گے تو پھر, تو پھر کہاں جائے گا سارا میں آخر بھی تو چھوڑ کے جانا ہے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیتے جب مرنے لگتے نا پھر کہتا ہیں یار ہو بچوں پانچ سو مسجد دے دینا پانچ مدرسے دے دینا باقی کچھ غریبوں دے دینا پانچ باقی کی کولخانی کر دینا مرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا بندہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے نا مرتے ہوئے دیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس کے سامنے رکھا ہوا خود سیر ہو جائے اچھی طرح رج کے کہنے لگے یار یہ گریبوں کو وہ ایسا ہے، خود رج کیا ہے نا اب کھانے کا نہیں رہا اب کہہ رہا ہے مرنے لگا تو کہتے فلاں فلاں کو دے دینا فلاں فلاں کو دے دینا میں اسے زندگی میں کیوں نہیں دیا اپنے ہاتھ سے دینے کا جو سواب ہے نا وہ مرنے کے بعد دینے کا سواب نہیں یہ دین میرے مسئلے اللہ و تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ولی اللہ وات ود میں کہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت تو ہے ہی اللہ تعالی کی و اللہ بہ تامل خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے یعنی پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی جو اپنی جان دینے سے ڈرتے ہیں جان نہیں دیتے ربت ببارک و تعالیٰ کی راہ میں اور ایسا مبارکہ میں ان کی مذمت فرمائی جو اپنا مال دینے سے ڈرتے ہیں رفتبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمایا tiga